تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جیا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا